اللہ القلی بریہسم حسن یو سب العزیز الحکی وہ اللہ پیدا کرنے والا ہے ہر مخلوق کو اس کا وجود دینے والا ہے اس کی صورت بنانے والا ہے تمام پیارے نام اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین میں پائی جانے والی ہر چیز اسی کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہ زبردست بڑی حکمتوں والا ہے وہ تو وہ ہے جس نے تمام چیزوں کو اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق پیدا کیا ہے انہیں عدم سے وجود ملایا ہے اور پوری کائنات کی جیسی چاہی تصویر گری کی ہے تمام اچھے اور پیارے نام صرف اسی کے لیے ہیں اور اسی کو زیب دیتے ہیں اور آسمانوں اور زمین میں پائی جانے والی تمام مخلوقات اسی کی پاکی بیان کرتی ہیں وہ بڑا ہی زبردست اور بڑی حکمتوں والا ہے اللہ تعالی نے اپنے اسمائے حسنہ سے متعلق سورة العراف آیت 180 میں فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ اور اچھے اور پیارے نام اللہ ہی کے لیے ہیں بس تم لوگ اسے انہیں ناموں سے پکارو اور ایسے لوگوں سے تعلق نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں مزید تفصیل کے لیے اس آیت کی تفصیر سماعت فرما لیجئے وب اللہ